بسم اللہ الرحمن و رحمۃ اللہ وحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح صغیر باقی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے آج داد نمبر ایک ہے اور اوراد حمسہ کا داد انچاس 49 سے 49 اور آج کے درس میں جو ہے اور کل کے درس میں بھی تھا آج کے درس میں اس مبارک طت شفو میں سے ہمارے دواثت اس وقت تشفہ میں چلا ہے دعات شفو میں سے وہ بے شجات عالین علیہ السلام والسلام و سخاوت اس تبصل کے مبارکل میں سے تعلق رہتے ہیں کہ علیہ السلام کی ان عظیم دو صفات کا وصلہ قرار دے گا اللہ درگاہ میں ہم دعا مانتے ہیں کہ پرور نگار عالم و اور و سخاوت علیہ السلام کا واسطہ تو شجاعت کے بارے میں خلاف لوگوں کو شجاعت کا لغوی معنی بتایا کہ دلیری بہادری کے معنی میں اور پھر جو ہے شجاعت جو ہے علم اخلاق کی روشنی میں ہاں جی شجاعت جو ہے علم اخلاق کی روشنی میں انسان کے اندر جو ہے ایک جذبہ انتقام ہے غصے کا ایک قوت ہے اس غصے کی قوت میں ایک افراد ہے اور ایک تفرید ہے ہاں افراد کو بولتے ہیں تحور آنکھیں بند کر کے دشمن پر حملہ کرنا ہاں جی آنکھیں بند کر کے مقابلہ کرنا یہ نہیں دیکھتے ہمارے مدمقابل کتنے طاقتور ہیں وہ کس ہیلے بہانے اور چالکوں سے ہم پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں کس حکمت عملی سے اور فکر سے ان کو مقابلہ کرنا سے کچھ دیکھے بغیر بس دشمن پر آنکھیں بند کر کے حملہ کرتے ہیں جیسے شیر کا حملہ کرنے کے کو آنکھیں بند کر کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کیے بغیر حملہ کرنے کو تحور کہا جاتا ہے یہ افراد ہے اس کے مقابلے میں جو ہے بزدلی ہے جبن ہے کہ انسان کے جو ہے مذہب تک پہ آ جاتے ہیں اس کے مقدسات پہ حملہ ہو جاتے ہیں اس کے ناموز پہ حملہ ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے جان اور نسطہ پہ حملہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ بیٹھے رہتے ہیں ہاں بولتے ہیں ہم صبر کرنا ہے اس تو اس کو بولتے ہیں بزدلی بزدلی جو ہے ایک مومن کے حرکت سے نشانی نہیں ہے مومن کے حلکیت نشانی ہے یہ اس کو بلتے ہیں تفرید افراد اور تفرید دونوں جو ہیں مضموم ہے ناپسند پسندیدہ صفت نہیں ہے اثرات المستقیم سے ہٹ کر ہٹ کر ہیں یہ جنوں اور ان دونوں کے بیچ میں شجاعت جو ہے وہ عظیم شجاعت کو خالی تنوں کے قوت نفس شدت بچ کے معنیٰ بھی کیا تھا شجاعت کے معنی میں شدت القلب ان دلباس چنگ کے موقع پر دل نحت مضبوط رہنا ہاں اور کسی قسم کے خوف نکھانا مسترف نہیں ہونا اور جہاں کے دوران جو ہے دشمن کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھیں اپنی حفاظت کے تمام جوانب سے حفاظت نگاہ رکھیں پوری حکمت عملی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اور پوری فکر کے ساتھ ہاں جی عقل و شعور کے ساتھ دفاع کرنا اپنا اور دشمن پر ساتھ مقابلہ کرنے کو شجاعت کہا جاتا ہے ہاں جی تو یہ جو ہے اس یہ اخراعت المسکیم ہے ہاں جی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے بزدلی یہ تفریح ہے ہاں جی اپ دونوں ساتھ میں اظہار کریں دونوں کے بیچ میں جو پسندیدہ اخلاق ہے اللہ رسول کو جو صفت زیادہ پسند ہے ہاں جی اور یہ جو ہے شیعات کا پہلو ہے اور شجاعت کا پہلوان علیہ السلام میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میں سب سے زیادہ نمایاں شجاعت کا مالک علیہ السلام تھا اس کی واضح سے یہ ہے تمام جنگوں میں یعنی عرب کے جتنے بھی پہلوان نے جو جنگوں میں اسلام کے مقابلے میں آیا علیہ السلام ہی کے ہاتھوں سے وہ سلجنم ہو گیا ہاں جی بدر میں سب سے پہلے دشمن کے جو بڑے بڑے اتبہ شیبہ وغیرہ مقابلے میں آیا علیہ السلام ہی کے اور حضرت رمضہ کے مقابلے میں آیا انہیں ہنسینوں ان کو واسل جہنم کیا ہاں جی اور سب سے پہلے اسلام کے راستے میں تلوار چلانے والا پہلا جہاں جنگ بدر اس میں سب سے پہلے اور جو ہے مشکل مکا کے مقابلے میں آنے والے یہی عظیم ہنسیاں ہیں اور جنگ بادل میں آپ نے آپ کے ہاتھوں سے ہاں جی تیس ستر نفع جو دشمن کے مارے گئے تھے سے چونتیس صرف آپ کے ہاتھوں سے مارا گیا باقی چھتیس باقی مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو ازن گرم اب یہاں سے اندازہ کریں کہ کتنا علیہ السلام نے اس شجاعت کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ جو ہے دشمن کا جو مارے ان میں سے آدھا کوئی کہ سمجھے پورا آپ کے ہاتھوں سے مارے گئے تو تمام اذاب میں سے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمن پر وار کرنے والا مولا علیہ السلام ہی ہیں اس طرح باقی جنگوں میں جنگ خندق میں امر ابن اداود کا اپنے واسطہ جہنم کیا جنگے عہد میں مسلمان باغی قرآن کہہ رہے ہیں لیکن علیہ السلام لا فتح اللہ علیہ اللہ سے فلّہ ذوالفقار کا آسمان سنی دا گیا جنگ خیبر میں بھی چالیس دن مسلمان وہاں انتالیس دن تک ڈھیرے رہے فتح نہیں ہوا چالیسویں دن آپ رسول نے بشارت کے ساتھ آپ ہی درسِ فتح ہوا جنگ حنین میں بھی مسلمان باغی اور جسمارکین رہتے ہیں پانچ نفع زیادہ زیادہ وہ دس بارہ ہزار میں سے چار دسوں نفر باخرہ آپ ہی ان لچوں میں سے جو رسول اللہ کے سب زیادہ حفاظت کرنے والے قریب رہنے والے آپ کے دفاع کرنے والوں میں سے تھے تو یہ آپ کے شجاعت تھا ہاں جی تو شجاعت تو وہ صفات علم اخلاق کے لحاظ سے دو مجھان کے اندر دو ایک افراد ایک تفریح کا پہلو ہے اور علم حد وسط حد اعتدال صلاحت میں اخلاق ہے اور اس اخلاق صلاحت میں اس اعتدال میں صاب نبی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو ہے آپ سے بڑھ کر کوئی شجاعت کے اس اعلیٰ مقام پہ فائد نہیں اس لیے ہمارے گاندھی نے آپ کی شجاعت کو جو دین اسلام کی سربلندی کے لئے آپ سے مظاہر فرما اس کو وہ دے دیا اور فلسفی نسخے جو فلسفی علم, فلسفی علم فلسفی علم فلسفی کی روشنی میں شجاعت جو ہے اس کو بولتے ہیں کیف نفسانی ہاں جی. کیف نفسانی بولتے ہیں اس کو عرض کے اقسام میں سے آتا ہے اس کو کیف نفسانی بولتے ہیں کیف نفسانی یعنی فرماتے کیف نفسانی وہ چیزیں ہیں جس طرح حسی شاہ میں رہتا ہے چیز ہائی حسن کی بر نف عارص مشن کیف نفسانی ان چیزوں میں سے جو انسان کے نس پر عارث ہوتی ہے جیسے علم ہیلمکامت شجاعت بزلی بخل ثقافت یہ ساری سے وہ صفات ہیں جو انسان کے نس پر عارث ہو جاتی ہیں نصف پر نفس مالس کے ساتھ اس کے جو, جو ہے ایسے اس کے ساتھ جو یہ صفت متحد ہو جاتی اس کے نفس کے ساتھ تو کے ملکہ بن جاتا ہے اور اس کے وجود کا ایک حصہ بن جاتا ہے اس کے نفس کا اور پھر جو ہے پھر اس بندے کے بعد جس کا جو ہے یہ شجاعت جس کا نفس کا بن جاتا ہے جس کے لیے ملکہ بن جاتا ہے جس کے, ہے جس کے نفسانی کا بن جاتے ہیں تو پھر اس بندے کے لیے جو ہے نا آشجات کا مظاہرہ کرنا اب کوئی مشکل چیز نہیں ہے فلسفے اسے کہ نفسانی اور نفسی اور نفس انسان پر عارض ہو جاتی ہے یہ صفت اور نفس انسانی کے ساتھ یکجا ہو کر جو ہے ہاں جی یکجا ہو کر جو ہے ہر خطرے سے اور دشمن کے مقابلے میں سسا پلائی ہوئی دیوار کی مانن اپنے دین ناموش کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جان کے پرواہ نہیں کرتے چناتی مولانا علیہ السلام نے دینِ اسلام کی دفاع اور پیارے نبی کی حمایت نے آپ نے مظاہرہ فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی شجاع آگے نہیں آیا تو ایک صفت آپ کا جو ہے یہ سخاوت شجاعت دوسری صفات ہوبی شجاعت علیہ السلام و صحاوت ہی آیا دوسری صفت آپ کی صخاوت کو وابستہ کرانے کا تو عربی زبان میں لفظ سخاوت جو ہے سہ یا یس صحن و صحا یسغ و صحا ان سخا ان کے معنی میں لیا ہے اس کے معنی سخی ہونا فراخ دل ہونا دل کشادہ ہونا تنگ نہیں ہونا سخی نے فراخ دل ہونا مانا اس ہاں نے کو فلچن و دِس کھلا دن کو شادہ دن فراخ دل ہونا سخی سا تث ہنجہ اور سخمانی سخی بننا ایمان میں اور سخیوں جو عربی زبان میں جمع خیا ہے فراخ دس ہاتھ کھولا ہونا ہاں جی دل کشادہ ہونا ہاتھ کھولا ہونا سخی ہونا یہ معنی کہ تو یہ سخاوت بھی جی اس کی جو ہے ایک علم اخلاق کے حوالے سے سخاوت جو ہے جس طرح ہر چیز میں کہ افراد تحفید ہے نا افراد تو علم اخلاق کے روز سے سخاوت جو ہے کے مال میں انسان کے بعد انسان کا اللہ نے جو کچھ مال دولت دیا ہے اس کو خرچ کرنے میں اس کا واجب خرچوں اپنے آلیات پر خرچ کرنے میں اور اللہ کے راستے میں ضرورت من جگہوں پر ہاں جی اللہ کے مثلاً خیراتی کاموں میں غریب غربا کو دینے میں دین کے اویاری کے لیے دینے میں جہات کی میدان میں مال خرچ کرنے میں یعنی ہر نیک کام نیک کاموں میں مال خرچ کرنے میں بھی انسانوں کے میں تین سوچتے تین طرح کے اہلا پائے جاتے ہیں ایک تو وہ ہیں ہاں جی جو اشراف کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں اور فضول خرچ کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں ہاں جی اور تو اس کو شریعت اخلاق مخلاق اور شریعنت نگاہ سے اس کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے اسراف جی سے ناپسند ہے جی ناپسندیدہ عمل ہے اس کو قرآن کا جو ہے اللہ تعالیٰ مصرفین کو پسند نہیں فرماتا ان اللہ اللہ یہ پُر المصرفین فرمایا اسراف کرنے والوں کو ضرورت سے زیادہ جو ہے غلط کاموں میں اصراف دو مہنے اگر مال کو گناہ کے کاموں میں خرچ کریں تو اس کو بھی اشراف کہا جاتا ہے ہاں جی یا جو ہے جہاں کسی کس مہمان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے دس کے کھانے کے بنانے کی ضرورت تھی آپ نے پندرہ کے بنا کے باقی کو پھینک دیا ہاں جی تو جو اللہ نے نعمتیں دے دی, دی, دی ہیں اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اس کو ضائع کر دینا اس کو بے مقصد کاموں میں خرچ کرنا گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا ہاں جی اور زیادہ اور فضول خرچی کر دینا ہاں جی اور اللہ اللہ کے کاموں میں کرنا یہ سب جو ہے اصراف ہے ہاں جی ایک ہے اصراف اور تبذیر اس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے اخلاق اخلاق اشرم یہ مضموم ہے دوسرا ہے اس کے مقابلے میں بہت کنجوشی تقدیر بولتے ہیں اس کو تاخیر بھی بولتے ہیں ہاں جی اپنے بچوں تب کو نہیں کھلاتے ہیں خود تک بھی نہیں کھاتے ہیں وہ گڑھ نہیں رہتے ہیں کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے نہیں کھاتے نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھلاتے ہیں یہاں لوگ کوئی بھوکے مار رہے ہیں اس کو کوئی چیز دینے اس کی جیب میں ہار نہیں جاتے دین کو ضرورت ہے اس کے ہاتھ سے تو چھونے نہیں نکلتا ہے ہاں جی کوئی غریب آدمی کو ضرورت نہیں نکالتے ہیں انک کاموں میں ضرورت ہے نہیں دیتے ہیں تو مال ہوتے ہوئے نہیں دینا یہ جو ہے ہاں جی اچھے کاموں میں صرف نہیں کرنا اپنے آل حیال پہ خرچ نہیں کرنا ضرورت کے کاموں میں خرچ نہیں کرنا اور ساتھ ہی جو ہے واجب خرچ جات جیسے زکوۃ وغیرہ دینا ہے وہ چیزیں بھی نہیں دینا یہ سب جو فضول کنجوسی کے میدان میں آ جاتے ہیں واجب اور مصطفی صدقات بھی نہیں دیتے ہیں یہ بندہ جو ہے کنجوسی اور حتیٰ اس کو بعض موقعوں پر نہ خود کہتے ہیں نہ دوسروں کو بھی نہیں کھلائیں تو اس کو لعیم کہا ہے لیکن جو ہے خود کہ ہیں دوسروں کو نہیں کھلائیں غریب اور باخو نہ دے دیں تو اس کو جو ہے اللہ کے باب میں اس کو بخیل کہا ہے ہاں اس طرح جو ہے تو یہ پہلو جو ہے پسند نہیں ہے اللّہ تعالیٰ کو دنیا نہ کے شکل تو فضول خرچے میں چلے جائیں اور نہ جو ہے تفریح کی شکل بالکل کنجوس بن جائیں ہاں جی کنجوس مکھی چوس جس جی طرح بولتے ہیں تو یہ دونوں اہل اہل صاحب الفاق فیض کے باب میں نہایت ہی مضموم ہے دونوں کی بہت زیادہ مذمت ہوئی کنجوس کے والے میں مولا علی فرماتے ہیں ان کنجوس لوگوں سے جو ہے بخیل اور کنجوس لوگوں سے ان سے دنیا میں یہ لوگ غریبوں کی زندگی گزاریں گے کل قیمت میں ان سے امیروں والا حساب لے گا ہاں جی تو دونوں طرف سے یہ گھاٹے میں ان کی دنیا بھی تکلیف میں ہے آخرت بھی تکلیف میں ہے اور حضور خارجی حسن گناہ کی کم میں حضر خواجی کریں گے تو قرآن نے بھی اس کے سے منع فرمایا اور مذمت کیا ہاں جی اور فرمایا ان المبذرین اخوان کا قرآن نے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بائی ہیں کہاں اس تک مذمت کیا تو اخلاق میں انتہائی افراد تک اور راستہ اخلاق میں جو ہیں یہی سخاوت ہے ضرورت کے موقع پر دل کھول کے خرچ کر دیتے ہیں جتنی جی ضرورت ہے وہ ضرورتیں پورا ہونے تک دے دیتے ہیں اللہ نے جو کچھ مال دولت اس کو دے دیتے ہیں اور جان مال ہر چیز کی قربانی دے دیتے ہیں ضرورت کے موقع پر جہاں ضرورت میں سے اس کے دیکھا یہاں غریب ہے محتاج من ہے یہاں اللہ کوئی بھی خیراتی یا اچھا کام ہے تو یہ بندہ جو ہے نیک کا میں واجبات ہو یا مستحبات ہو ہاں جی وہاں جہاں خرچہ کرنا ضروری دیکھتا ہے مصنحت دیکھتا ہے فائدہ ہے تو وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب موقع مل گیا نیک کرنے کا مال خرچ کرنے کا اس کا دل کھول کر دے دیتے ہیں ہاں جی جو کچھ ہاتھ میں ہے دے دیتے ہیں اس میں ذرا برابر اس کے اندر بہ الکنجوسی کا نام و نہیں تو اس پہلو کو جو ہے سخاوت بڑھتے تو یہ جو ہے سزول خرچی اور کنجوسی کے جو بیچ کا جو راستہ ہے خیر الامور اوسط ہوا یعنی ہر کام میں جو بہترین کام کیا ہے درمیانہ سخاوت اس انفاق کے راستے میں یہ درمیانہ اور سراط المستقیم ہے اور اوسط ہے پیار نبی فرمایہ خیر الامور اوسط کاموں میں سب سے اچھا درمیانہ کام ہے تو سخاوت جو ہے ہاں جی, یہ انسان کی الاقات میں سب سے اہم ترین اخلاق پہلو ہے تو یہ سخی علیہ السلام کے جو ہے یہاں سخاوت جو سب سے علم اخلاق کے بارے میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے ہاں جی, اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے اولیا سے اعمت سے مومنین سے جو جو اخلاق پسند فرمایا ہے ان پسندیدہ اخلاقیات میں سے ایک جو ہے سخاوت ہے اسی سخاوت ہی کے ذریعے سے جو ہے فرماتے ہیں جنت میں جائے گا آتا سخی شخص جس جو ہے ہاتھوں میں تائی کے بارے میں آیا ہاں جی وہ اس کی سخاوت کی وجہ سے مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے جہنم اور جنت کے بیچ میں ایک جگہ میں ہو جائے گا اس حد تک سخاوت کی فضیلت ہے ہاں جی اور مومن کے لیے تو سخاوت کے ذریعے سے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں پہنچ جاتے اس طرح سخاوت فلسفی لوگ سے بھی سخاوت جو ہے یہ بھی کیف نفسانی میں سے انسانی نصب پہ لاگو ہونے والی صفات میں سے آریس ہونے والی اور انسان کی پھر یہ طبیعت طبیعت بن جاتی ہے اس کی پکا صفت بن جاتی ہیں صحابت اس کی جبلت بن جاتی ہیں نہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی صفت بننے کے بعد پھر اس بندے کے لیے جو ہے انفاق بنا اللہ کے راستے میں نہایت آسان کام ہو جاتا ہے فرانچہ مبلا علیہ السلام نے اپنی جان مال اولاد سب کچھ اسلام کے راہ میں قربان کر دیا اور اس اللہ کے پیارے نبی نے اسے اپنے قمیض تک جو اتار کے غریب کو دے دی دیا حضرت زہرا یاتھر نے جو ہے اپنے دن بند تک کو جو ہے اتار کے اپنے نے کو دے دیا حضہر یاتھر سلام اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی اپنی شادی کے جو ایک لباس پہنایا تھا وہ بھی جو ہے آپ نے غریب کو دے دیا شادی کے لباس کو غریب کو دے دیا تو یہ سب وہی سخی ہستیاں ہیں جو جو ہے صحیح خان ہیں اپنے سب کچھ جب موقع محل دیکھتے ہیں غریب دیکھتے ہیں پریشان حال لوگ دیتے ہیں تو اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہ انفاق کے راستے میں اللہ کو زیادہ سب زیادہ پسند اور جو ہے صفحت صفحت سخاوت ہیں جس کی عادث میں چلا جائے تو بہت زیادہ فجلت ہے اور اسی سخاوت کی وجہ سے مولاء علیہ السلام نے اظہر یاتھر نے پیارے نبی نے محمد آل محمد نے اپنی سب کچھ تمام مال دولت اللہ کے راستے میں انہوں نے دیتا رہا اپنے لیے کوئی مال دینی وال مال نہیں کمایا کوئی مال اپنے جوانی کے سب اللہ کے راستے میں دے دیا اس وجہ سے کہ ان حسیوں میں سخاوت کا یہ پہلو ہے تمام محمت اسلامی میں سب سے صحاوت کے اس پہلو میں بھی کوئی ان سے آگے نہیں تھا کوئی بھی ان سے آگے نہیں تھا اس لیے ہمارے مزرکان دن نے مولا علیہ السلام کی صفات میں سے یہ بارش دو شفت اور بھی سخاش جات علیہ السلام وہ سخاوت ہی کہہ کر وہ صلا کرا دیا ان کل مسد میں آج کے دس ایک دفعہ کر